فصلاة والسلام على سيدنا سليم وخاتم الربية أمضبات فعوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعمل حديث ابن عقر فإنه خد ذكرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رضي ثم رضي عنه مكتعليه ماذا النبي صلى الله عليه وسلم وفلاه للك حمل کی جس میں یہاں صلی اللہ صلی اللہ فرمایا کرتے تھے بھی اور رکر کے وقت بھی اور تو اس کا جواب کہتے ہیں کہ جس طرح وہ روایت میں بنی ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت عمرہ ابن عمر جو ہے وہ تقبیر پوجا کے علاوہ تقبیر تہنیمہ کے علاوہ کسی بھی جگہ نہ کرتے جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسی طریقے سے ساتھ ساتھ اللہ اور تو اس طریقے سے یہاں پر جو روایت منقول ہے اس میں حضرت نقل ہے جس میں یہ ہے کہ وہ تقبیر, تقبیر نہیں کیا ہوتے تھے اب جب وہ بھی روایت ہے یہ بھی روایت ہے تو چلا ہی چلا سب محمد نے وہ روایت کی ہے لیکن اس کے بعد ہے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا ترک رفت کیا تو کیا لہٰذا اس سے یہ تو ہماری بنتی ہے یہ کہ آپ کی روایت کر خود کا خلاف تمام ایک جب اپنی تو وہ پڑھ چکے ہیں صلی اللہ عنت فاطمہ عمر من الصلاه رفع التکبیر اپ اٹھا کرتے تھے بعد النبی صلی اللہ تعالی عنہ ہم نے حکمت سے پڑھا علیہ وسلم کے بعد اللہ وقت نسخ اللہ وقت نسخ نبی تب ہی جب ان کے نزدیک آپ صلی اللہ جب ان کے نزدیک ثابت ہو چکا ہو نس رہا اس کا منسوخ ہو جانا جس کو انہوں نے خود دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے کہنے والا تو یہ ہے کہتے ہیں ہم کرتے تو اس کے بارے میں جواب پوچھا جائے گا جا نہیں کرتے وجہ کیا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے حدیث حا وہ, وہ ہوتی کتاب چل رہی ہے منقرس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں ذاکیفی مخالفت میں جو ہے اپنے سے روایت کیا ہوتی ہے آپ کے پاس ہر دلیل ہے اس میں کوئی راستہ یعنی آپ کو نہیں ملے گا اگر یہ ذکر کیا جائے حضرت تعاون نے حضرت عبد اللہ اپنے امر کو رف کا کرتے ہوئے لکھا ہے حضرت حضرت نے عمر کو ہے کیا کہ مار مارو جو رت نے جو نقل کیا رفیہ دین والا ہے اس کے جو جو ہے اس جواب میں یہ کہا جائے گا ٹھیک ہے حضرت نے یہ نقل کیا کا میں دین ہے تو یہ اوپر روایت گزری ہے اس میں مجاہد رحم اللہ نے کیا ذکر کیا ہے تو تبیر کے علاوہ کیا نقل کیا ہے کہ رفایہ نہ کرنا اباہی کا جو نقل قبل عمر کے پہل کو ذکر کیا ہے تصویر کر سکتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ وہ والا رفایہ دین والا منسوخ ہو چکا اور دین تکمیر کے علاوہ یہ روایات کے اندر تک ممکن ہوگی را را دیکھا کو مائی کرتے ہوئے کہ جو مربی حکم کے موافق ٹھیک ہے احتمال ممكن ہے ممکن ہے یہ خون اپنا ہو رہا پالا مارا ہوتا ہوں وہ بھی دیکھا ہے کیا پالو کہ جب کے سامنے نہ آیا ہوتی تریف قائم ہوا کا سب اللہ ابن عمر نے کن ہو ہو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا محمل ہے کہ مناسب یہ محمل محمول کیا جائے اس پر ان سے کمی ہے پہلا اور اس, اس سے کیا ہے ان سے نف یہاں گا ثابت ہو جائے گا اکثر روایات نہیں کریں گے تلاش نہیں کریں گے اکثر روایات کیا ہو جائے گی ثابت ہو جائیں گے یعنی ان پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا یعنی عمل ممکن ہے عمل تبھی ممکن, ممکن ہے کہ جب ہم اس روایات کے یہ والا تلاش کریں گے کیا صرف آپ کے ہے لوگوں کے لیے بھی یہی مسئلہ چل رہا ہے بتائیے ذرا جی اچھا چلیے اب ٹھیک ہے جی جی دریک ہونا چاہیے پہلے پہلے جی میں دُکر جی. بتائیے اب آپ سب کے ریوائز کلیئر ہے ابراہیم صلی اللہ پالما کر اقدم صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر کی روایت سے استعلال کیا تھا کہ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین فرمایا تو ابراہیم نقی نے اس پر تبصرہ کیا تھا کہ حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ جو ہیں حضرت عبداللہ اپنے مسعود رضی دی اللہ تعالیٰ انہوں نے انکار کیا ہے رفین کا سوائے تدبیر تحریمہ کے اب ہم تقابل کریں گے کہ وائل اپنے حضرت کی روایات اور اسی طریقے سے حضرت وائل اپنے حضرت کی روایات زیادہ قابل مجت رہے گی یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی کی روایت تو ابراہیم نقل رحم اللہ نے عبداللہ مسعود کی روایت کو نقل فرمایا اور ان دونوں کی روایات میں اب دونوں میں روایت میں تو عضل ہے ایک طرف عبداللہ مسعود ہیں فجن ہیں تو اب ہم دیکھیں گے کس کی روایت کو ترجیح ہے ابراہیم نقوی نے بڑے کمال کر دلہ شاید فرمایا کہ حضرت جو <coughs> یہ کے پہلے اسلام قبول کیا ہے اور اب غالبان بیسویں سے حاوی ہیں اسلام قبول کرنے والے بیسویں مسلمان ہیں بلکہ کسی نے اس سے بھی کم درجہ میں کیا بیسویں سے بھی کم دسواں جو اچھا جی تو جو جو بالکل یعنی آخر آخر نے اسلام قبول کیا ہے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو نبوبت کے پہلے سارا اسلام قبول کرنے والے ہیں ظاہر ہے ان کا زمانہ حضور کے ساتھ قریب ہے اب نمبر میں اختلاف ہے قریب رہے اور آپ کے اعمال کو آپ کے افعال کو نقل کیا بہ نسبت اس کے بارے میں گزر کے اور پھر ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا فرمان کہ آپ خود جو تھے وہ جو زیادہ عقل مند لوگ ہیں زیادہ سمجھدار لوگ ہیں مہاجر اور انصار میں سے اس کو پسند کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آپ کے زیادہ قریب رہیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکامات کو سیکھے اور پوری امت تک پھر پہنچائے لوگوں دوسروں لوگوں کو بھی پہنچائیں کون لوگ جو زیادہ سمجھدار لوگ ہیں امام صحابی رحم اللہ نے تبصرہ کر کے فرمایا کہ مصروف انہیں لوگوں میں سے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہا کرتے تھے اور یہ بھی اشار صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس ہے کہ نماز کے اندر سے جو عقل مند لوگ میرے زیادہ ہیں وہ کریں تو زیادہ عقل مند ہیں تو آپ حضرت مسعد کا زمانہ یقین گزرا اور آپ ان لوگوں میں شامل رہے لہٰذا اب عبداللہ ابن مسعود نے مسود علی اللہ قرآن کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی کی روایت کے لہٰذا قابل رہے گی وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں مجموعی طور پر دیکھیے گا ذرا حدیث کی جو روایت ہے وہ ابراہیم کی روایت کے خلاف ہے نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جو ذکر کیا گیا عبداللہ عبداللہ عبداللہ جو ہیں, وہ کیا ہیں صحبت میں زیادہ ہیں پہلے ہیں پرانے ہیں آپ کی صحبت کی افعال ہی وہ زیادہ سمجھنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو اس سوالے ہاں جی لیکن بالکل ایسا ہی ہے کم عمر تھے لیکن بڑے سمجھدار تھے حضرت حضرت عمر رضی اللہ و ترمہ کے زمانے میں بھی چونکہ آپ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو شع تھی اس میں کباب کباب صحابہ تھے بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے درجے کے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے تو بعض دفعہ کسی نے اظہار بھی کر دیا کہ آپ یعنی ان کو بٹھاتے ہو جو نوجوان ہیں جو اتنی بڑی عمر کے نہیں ہیں باقی بڑے بڑے صحابہ ہیں تو حضرت عمر رضی علی اللہ تعالیٰ مرتبہ شورا میں ایک بات رکھی کہ جس لئے یعنی سورت النصر جو ہے آنصر اللہ دین اللہ حضرت عمر علی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آ, سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاغمبر کو کیا ایسی انوکھی بات بتائی ہے کہ جو عام آدمی کو انہیں سمجھ میں نہیں آتی کوئی ایسی خاص بات بتائیں سب پہلے سب سے پوچھا تمام صحابہ جو شعرا کے لوگ تھے تو کسی نے کہا کہ اب چونکہ اسلام میں فتح کی اور خوشخبری دی کہ اب مسلمانوں کو فتوحات ملیں گی راجاسل اللہ ولقت و رائق الناسل فی دین اللہ اخواجہ کے لوگ فوج اور خوش اسلام میں داخل ہوں گے وغیرہ وغیرہ مختلف اربات میں مختلف تفصیلیں بیان کی آخر میں تعالیٰ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ آپ بتائیں کہ اس صورت میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس کے بارے میں آپ بھی ہمیں انوکھی چیز بتائیں اس صورت کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے اس کی خبر دی ہے آپ کی وفات کی کیا آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے اب آپ کو دنیا سے جانا ہے آپ جب اللہ کی مسلط آ گئی آپ دیکھو کہ لوگوں کو اگر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو سب بے بے حمد رب کا وسطہ پھر آپ اپنے رب کی تصویر جو استغفار کی جملہ حکان کر بابا مطلب جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا تھا کہ اسلام کو مضبوط کریں شریعت کو عام کریں وہ آپ کا مقصد پورا ہونے جا رہا ہے لوگ اسلام میں اسلام کے حلقے میں آ رہے ہیں اور اسلام کا مجمع بڑھ چکا ہے اب آگے فرما دیا کہ تصد ہے بہم رب اب آپ نے رب کی تصویر بیان کیجیے وسط اور بخشش چاہیے کیونکہ اب آپ کو ہم اپنے پاس واپس بلانا چاہتے ہیں سر بضورت اللہ علیہ مسود نے جب یہ شاعر فرمایا اور یہ تفہیح بیان کی کہ ماہر ترین تو اس لیے فرمایا کہ میں اس لیے ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں جی تو عبداللہ ابن مسور ربی اللہ تعالیٰ کس کے مقابلے میں ان کی روایت زیادہ قابل ہوگی جی <com> <com> <corre Noel> تم میں قریب رہیں کون میر سے ملے رہیں و الالاحلام والنها اصل من اسمدار له والاحلام برئ عقل من ذو ونها يعني यही बात है कि अकल मन ज्यादा समझदार लोग وكما حدثنا ابن مرجو قال قال حدثنا شيخ وقال قراني سليمان قال سمعت عمره ابن عمير يحدثون ناني عن ابي مامر عن ابي مسود الانصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه يقول لِلِلِ جَنِئِ مِنْكُمُنْ وَحْلَامِ وَالنُّوحَا ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ سب سے سمعیدار ہیں وہ میرے قریب رہے پھر اگر وہ نہ ہوتا ان سے کام سمعیدار وہ نہ ہوتا ان سے کام سمعیدار وَقَلَا حَدَّثَنَا بُوَقْرَدَكَ وَبْنِ وَرْزُوْقٍ قَالَا حَدَّثَنَا بَقُونَ جَلِينَ قَالَا حَ لوگوں میں سے جو آپ کا قریب رہا کرتے تھے کیسے ممکن ہے؟ کہ کہتے ہیں، یہ تو دو ان لوگوں کو اس لیے یعنی اپنے قریب رکھا تاکہ وہ لوگوں کو کیا کرے سیکار سکے ہما حق من کپ اولا جا ابھی من کانا لہذا جو ان راتے نقل کیا ہے وہ زیادہ مناسب ہے اس بات کے کہ جو یعنی دو باتیں اب ایک تو وہ ہیں جو آپ سے زیادہ قریب رہے پہلی صف میں رہے اور ایک وہ بعد میں ہیں یہ پہلی صف میں نہیں ہے بلکہ پیچھے والی صفوں میں ہے تو کیا پہلی صف والا زیادہ جانے گا آپ کے افعال کو یا پچھلی صف میں رہنے والا آپ کے افال کو جانے گا یقیناً جو پہلی صف میں ہے آپ کے فال کو زیادہ جانیں گے یہ مطلب لہذا جو ابھی جو حضرات نے جو نقل کیا ہے اس کو کن حضرات نے جو آپ صلی اللہ وسلم کو قریب رہنے والے ہیں فہ اولا وہ زیادہ مناسب ہے ان روایات ہے کہ جو آئی ہیں من اس شخص کی جانب سے روایت آئی ہے آپ سے, تھا تھا. سے قریب نہیں تھا میں نے یہ ایک سوال ہے اور بڑا جاندار سوال ہے سوال یہ ہوتا ہے یہ بول جو روایت نقل کی ہے ابراہیم نقی نے نقل کی ہے کس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ٹھیک ہے جی جب سے ابراہیم نقی رحم اللہ جو نقل کر رہے ہیں رد عبداللہ ان کی ملاقات عبداللہ ابن مسعود سے ثابت نہیں ہے ابراہیم نقل اس لیے کیا عبداللہ اب مسعود رضی اللہ عنہ کی جو سن وفات ہے اس کے بارے میں آتے ہے کہ وہ سن بتی سیکھ لی ہے اور ان کی جو پیدائش ہے وہ سن اٹھتیس کے بارے میں آتا ہے ٹھیک ہے نا یہ روایت متصل نہیں ہے بلکہ یہ روایت کیا ہے مرسل ہے ابراہیم نشی رحم اللہ نقل کر رہے ہیں عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ان کی ملاقات حضرت اللہ میں مسود علی اللہ تعالیٰن سے ثابت نہیں ہے ابراہیم نخوی لہذا آپ کا اس سے استقال کرنا یہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا جوابی رحمت اللہ نے ذکر کیا ہے اور اس کے بعد ایک روایت لائی ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم نخی رحم اللہ کی ایک عادت ہے کہ جب وہ حضرت عبداللہ عبن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جب وہ نقل کرتے ہیں اور اس میں کسی کا واسطہ ذکر نہیں کرتے بلکہ مرثل نقل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی جماعت سے وہ روایت سنی ہے کہ جن جنہوں نے عبداللہ مسعود سے وہ روایت سنی ہے اور جہاں کبھی عبداللہ مسعود کی روایت نقل کرنے میں بیچ میں کسی کا واسطہ ذکر کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک ہی شخص سے سنی ہے بات نہیں یہ سمجھ میں ابراہیم نقل رحم اللہ کی جو عادت ہے وہ کیا ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود کی وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جس کو انہوں نے ایک بہت بڑی جماعت سے سنا ہو تو اس صورت میں پھر بیچ میں کسی کا واسطہ ذکر نہیں کرتے بلکہ ڈائریکٹ عبد اللہ بن مسعود کا نام لے لیتے ہیں مرسل روایت نقل کرتے ہیں متصل نہیں ذکر کرتے لیکن اگر کسی ایک شخص سے سنی ہو عبداللہ مسود کی روایت تو پھر عبداللہ علیہ مسود تک پھر وہ مسلم روایت قتل نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں نام لیتے ہیں پیس والے کام اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف میں نے ایک ہی شخص سے سنی ہے اور اس پر دلیل کیا ہے خود ان سے آمش ہیں انہوں نے کہا کہ آپ جب مجھے کوئی روایت بیان کریں تو آپ نے پوری شرح بیان کیا کریں عبداللہ ابن مسعود کی جب روایت نقل کریں تو انہوں نے آگے سے ان کو جواب دیا کہ سنو میری بات کہ جب کبھی بھی میں عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو ذکر کروں اور بیچ میں کوئی واسطہ ذکر نہ کروں تو سمجھ جانا کہ میں نے اس روایت کو جو سنا ہے میں نے ایک بہت بڑی جماعت سے سنا ہے کہ اس پوری جماعت نے عبداللہ ابن مسعود کو وہ روایت کرتے ہوئے سنا اور اگر میں کہیں نام لے رہا किसी کسی ایک کا تو اس کا مطلب یہ ہوگا خود نہیں فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے کسی جماعت سے نہیں سنا بلکہ صرف اور صرف کس سے سنا ہے یہ اسی شخص سے سنا وہ ہوگا کبھی اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس کا نام لیا ہے اس کے علاوہ نہیں جی جیسا میں نے آپ کو کہا کہ یہ کال کیا ہے حضرت عبداللہ میں رضی اللہ کی وفات سن بتیس ڈگری میں ہوئی اور جو پیدائش ہے اس کے بارے میں کال کیا ہے سن اٹھتیس ڈگری کا تو دیکھیے ذرا سوال کا پہل قال اگر کہنے والا یہ کہیں فی لہم جواب دیا جائے گا کہ کان ابراہیم الاث اللہ نہیں ابراہیم نقد اللہ مسودی اللہ سے مرسلم روایت نقل کرے جب بھی مرسل روایت نقل کرتے تو لم جر سے لو نہیں نقل کرتے اللہ مگر تب ہے جب وہ روایت کے نزدیک صحیح ہوتی ہے روایت ہے ربی اللہ عنہ اور وہ روایت بات کو سمجھیے گا نے ان سے کہا ان سے ابراہیم کا کہ ادا حدست حدیث بیان کرو تو صنعت پوری بیان کیا کرو فقاء ابراہیم نقی جواب نے فرمایا ادا کا جب میں آپ کو یہ کہوں کہ قال عبد عبد اللہ ابن مسعد نے یوں کہا رضی اللہ فلم اکل کا تو یاد رکھنا کہ میں آپ کو یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا حتّا عبداللہ کا نام عبداللہ مسعود کا نام صرف تبھی ذکر کروں گا کہ جب حد کہ جب مجھے ایک جماعت وہ روایت دخل کیا جو تبدیل علیہ مسعود سے لکھ بائے گا حد سنی اور جب میں کسی ایک شخص کا نام سے کر دو کہ مجھے فلاں نے بیان کیے تبد اللہ نے مسود تھے تو پھر وہی شخص ہوگا جس نے مجھے بیان کیا ہوگا یعنی وہ ایک ہی ہوگا وہ جماعت نہیں ہوگی تو جو آپ سمجھ میں آیا لہذا پتہ یہ چلا کہ ابراہیم نے جو روایت نقل کی ہے ان کی اپنی عادت کے مطابق یہ روایت کیا ہے مسل نہیں ہے حقیقی معنی میں متصل ہے اور بہت بڑی جماعت سے وہ سنی گئی ہے حضر عبد اللہ مسعود کی جو روایت مرسل ہوتی ہے اس کا یعنی اس کی صنعت زیادہ صحیح ہے اس سے جس میں کوئی شخص متعین کر دیا جائے مخرج ہو اس کا مخرج روایت کا مخرج وہ زیادہ صحیح ہوتا ہے ان صحیح ہو ہوتا ہے من مخرج مذہب رجگی ہی اس روایت کے مخرج ہے جس میں کسی ایک شخص نقل کرے اور وہ سے اللہ ہی کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ انہوں نے اس روایت کو مسل نقل کی رسد اللہ محسوس ہے لَم إلا إلا هو وہ نہیں نقل کرتے اس صورت میں کہ جب اس کا مخرج ان کے نزدیک صحیح ہوگا اس مخرج سے کہ جس میں وہ ایک متعین شخص سے روایت کرتے ہوتے اس کے باوجود یعنی آپ کو اگر اطلاع بھی ہے تو ہم کہ یہ روایت کیا ہے مرسل ہے اور اس کی جو متصل روایت ہے تو کہتے ہیں ہم اس روایت کو بھی کیا ہے ہم نے ذکر کیا ہے صنعت متصل میں ہم نے اس کی صنعت بھی عبد بن اسود سے نقل کر کے ذکر کی ہے, ہے؟ قدر علی اچھا. وہ روایت اس کی صنت موجود ہے اور وہی <twitch> اچھا <اتسانف آجمناء> في مزید عمل علا ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے ادرت نے <تصفح> <تصفح> یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے باپ کو وہ کی غالب کا آخر جہاں سم کریم کے دلائے ذکر ہوئے تھے اس میں جو اللہ ابن کی روایت یہ جو ہے یہ پوری سن. تو امام صحاوی نے اسی کو کہا اسی کے بارے میں کہ ہم نے اس کا یہ جواب دے دیا کہ کی جو روایت مرسل ہو وہ ان کی متصل روایت سے بھی زیادہ کمی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کی متصلن روایت بھی ذکر کی ہے پہلے اسی بات کے اندر علیہ فخر فی حدیث عبد الرحمان الصد عبدالرحمان بن الصر بنی روایت میں ہم نے متث ہے اگر آپ کو ابراہیم روایت پر تسلی نہ ہو جو ہم نے روایت بھی پیش کی ہے کیا آپ سب کو ملی وہ روایت جی جہاں پر وخال کا آخرون ہم نے جہاں سے مخالفین رفایہ دہلی کے دلائل ذکر کیے تھے ان میں, میں نے آپ کو کہا تھا کہ دو صحابہ کے سے پانچ سندوں کے ساتھ تو پہلے صحابی کون تھے حضرت دوسرے نمبر پر عبداللہ عبد الحمان کی ابر تقبیر <سؤال> تم ملائی ہو ٹھیک ہے جی آپ کے پاس تیرہ سولہ ہے ہمارے پاس چودہ پندرہ ٹھیک ہے جی یعنی ایک ہزار چار سو پندرہ اسی طرح کی رتب عمر بن خطاب سے بھی ثابت ہے یہ ہے تیسری دلیل مختلف جوابات دینے کے بعد آگے بھی جوابات کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن یہاں سے کسی دلی کو ذکر کرائے گئے ہیں منکری ان کو پھر پڑھیں گے اور اللہ عمر کی حضرت حدیث جی یہاں سے آگے انشاءاللہ پھر اللہ سلوک ہوگا تو اس میں انشاءاللہ یہاں سے شاء ہم یہاں گے اللہ تعالی نے چاہا زندگی نہیں اچھا آپ سے دونوں کی خصوصی درخواست